عورت کو نکاح سانی سے نہ روکا جائے عورت کو نکاح سانی سے روکنے کی لا حضرت ماکل بن یسار ایک صحابی ہیں ان کی بہن کو طلاق ملی ماکل بن یسار کی بہن کو اس کے قامد نے طلاق دی دی, دی. اس کی دت گزر گئی پھر خامن کو خیال ہوا کا کہ نکاح کریں دوبارہ تو اس کی وہ بیوی بھی راضی ہو گئی کہ چلو پہلے خامن کے ساتھ میں نکاح کرتی ہوں لیکن ماکر بن یسار سار وہ غصہ تھا کہ اس نے میری بہن کو تلاق دی ہماری بیچ کی تو حضرت ماکر ناراض ہو گئے کہنے دے نہیں نکا نہیں ہوگا اپنی بہن کو روک دیا کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو اللہ تبارک و تعالا لیجیے آیات نال کہ جب میاں بیوی آپس میں راضی ہیں تو تم نکاح से سے روکو نہیں پہلا نکاح تو ختم ہو گیا نا طلاق دن سے یہ بات یا نہیں آ اس میں حکمت ہے کہ دیکھو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 کسی نے کہا ارے کیوں ہوتے ہو لوٹا ٹوٹ گیا لوٹے جیسے اور لوٹے इस کہنے لگا اس لوٹے نے میرا इस دیکھا تھا اس لوٹے نے میرا अब دیکھا تھا اب ہر لوٹے کو میں बड़ी دکھاؤں بات بڑی اچھی अब کا تو میاں بھی ایک دوسرے کے ایپ سب آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے حال کو دکھا نہ ٹھیک نہیں وحذا تلق تم انصاخ اب ذرا غور کرو ایسے مانا کرو نہ لفظی تو مانا لفظی نہیں بنتا جب طلاق دو تم اور تم کو بس پہنچ جائیں اپنے بیاد پہ پس نہ روکو تم ان کو حالانکہ روکنے والا اور ہوتا ہے یا طلاق دینے والا ہوتا ہے وہ طلاق دی دِق خام اور روکنے والا کون تھا ماکل تھا اس کی جس کی بہن تھی تو لہذا زہری معنی تو نہیں بنتا نا تو لہذا فیض آپ تلا تم کا معنی لکھو جب طلاق دے تمہارے لوگ قوم ن جب طلاق دیں تمہارے لوگ اب تو ٹھیک ہے نا مانا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 جب راضی ہوا آپس میں اچھے طریقے سے ذالکہ یہ مضمون نتی جاتا ہے ساتھ اس کے وہ شخص جو ہے تم میں سے ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن قیامت کے من کہانا کی چیری کو مستفیدین کا بیان یعنی فائدہ یہ حاصل کرتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے دن قیامت ذالکہ یہ زیادہ مفید ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے یہ کم تم اللہ جانتے ہیں یہ اس میں پاکیزگی کیا ہے وال والدہ تو رضا کا بیان اب یہ جی رضا کا بیان ہے بھائی بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دودھ کون پلائے گی ماں پلائے گی یا نہیں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 اگر مرد نے طلاق دے دی عدت بھی ختم ہو گئی تو ہم مرد اس کو خرچہ دے رہا ہے نہیں دے رہا نا نکاح کا خرچہ تو نہیں دے رہا اب اس کا حق ہے عورت کا کہ دودھ پلانے کی کیا لے مزدوری لے اب یہ سمے ول والے داتوں اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال کامیا بدت گزا کتنی ہے جی دو سال ہے امام ابو نیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ڈھائی سال ہے صاحبان کے جن کہتے ہیں دو سال امام صاحبی کی روایت دو سال کی ہے فتویٰ دو سال کی ہے سمجھے دو سال مدت رضا ہے دو سال سے زیادہ ہو تو رضا ثابت نہیں ہوتا دو سال کامل اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ پورا کرے شیر خار کی ہو رضاکمانا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 اللہ دی بولے ڈالا بچہ کس کا ہوتا ہے اور اوپر باپ کے رزق و ہننا خوراک ہے ان کی اور پوشاک ہے ان کی موافق دستور کے دستور کا معنی یہ ہے دنیا دار ہے تو اچھی دے غریب ہے تو اپنی حیثیت میں دے اللہ تو کلّہ کو یہ جملہ محترضہ ہے نئی تکلیف دیا جاتا اللہ کی طرف سے کوئی نفس مگر موافق طاقت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 نہ نقصان دی جائے والدہ ب سب کس کے والد کے اور نہ باپ ب سب کس کے بچے کے باپ کو نقصان دینا یہی ہے کہ عورت تندرست ہے لیکن انکار کر دیتی ہے کیا کہ میں دودھ نہ پھیلوں یا مزدوری بہت زیادہ لیتی ہے یہ نقصان ہے والوار اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ مر گیا باپ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 یا کچھ چچا ہے اس کے میں جو بارش ہوتا ہے نا تو وہ ادا کریں گے اور اوپر بارش کے مسئل اس کے ہے فائن ارادہ دن تو کتنی سال دودھ پلایا جاتا ہے تو سال اور اگر رضا مندی سے ایک سال پلاتے ہیں یا ڈیڑھ سال پلاتے ہیں پھر چھڑا دیتے ہیں یہ بھی کہا ہے یا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 دوسری دائوں سے مرضیہ تو ان کو بھی اجرت دے دو جو طے کیا ہے اجرا ان کو دے دو بائیں نرت تم اور اگر ارادہ کرتے ہو تو یہ کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو دوسری دائیوں سے نہیں چلے کھلو اور اگر ارادہ کرتے ہو یہ کہ دودھ پلاؤ اپنے اولاد کو دوسری دائیوں سے دوسری عورتیں جو مرضیہ ہیں پس نہیں گلاؤ پر تمہارے جب حوالے کر دو تم وہ اجرت من دینا کیا تائے وہ اجرات جو طے کی تم نے موافق دستور کے بطف اللہ والی ولدین جو تفو نم عدت وفات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 میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بلا کھنا جلا ہونا کے دو معنی بنتے ہیں ایک معنی بنتا ہے کہ قریب ہو جائیں اور دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ عدت بالکل ختم ہو جائے یہاں عدت ختم ہو جائے کے معنی میں ان کسا کی عدت ہنہ پس جب پہنچ جائیں اپنے میاد کو یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے پس نہیں کی گلاؤ پر تمہارے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 کہ چار مہینے دس دن کے بعد بھی ان کو رگڑے میں رکھتے ہیں ان کو زیب دن نہیں کرنے دیتے ہیں۔ سمجھے کہتے ہیں، ہاں ہاں تو یہ چھاتی کے شوق ہیں کل کو تیرا خامد مرا آج شادی کے خیال میں بیٹھ ہے وہ کہتے یا نہیں تانے دیتے ہیں کہ ہرپ گانا ہے کو قرآن روک رہا ہے یہ فیبا پالنا پیپوں سے کرے عورت کے لیے خامد مل جائے عورت کا ایک تاج ہوتا ہے چندے ایسے خود بھائی بھی کل کو بیزار ہو جاتے ہیں یہ خیال کیا کرو آئی چند کچھ نہ کوئی ہمت کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی بیزار ہو جاتے ہیں جتنا خامن خیال کرتا ہے بیوی تو کوئی نہیں خیال کرتا ول ماتا ملونا خبر اچھا میرے محترام ایک عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے چار مہینے دس دن تو آپ کو حق نہیں ہے اس کے ساتھ باقاعدہ وعدہ کریں کہ تیری جدت ختم ہو جائے تو میرے ساتھ کیا کرنا وہ نکاح کر لینا پختہ بات نہ کریں وعدہ بالکل نہ کریں سمجھے ہاں تاریخ کر سکتے ہو کیا تاریخ کر سکتے ہو کیا تاریخ کہتے اشارہ تن آپ کے جو رشتہ دار ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہاں جی تنہائی زندگی بڑی بری ہے تنہائی کتے کو نصیب نہ ہو اکیلے زندگی گزار ہے کوئی ہمارا ساتھی نہیں ساتھی ہونا چاہیے وہ سمجھ لے گی کہ اس کو شادی کی ضرورت ہے تو اشارہ کرتے رہو لیکن اچھا جی دیکھو حضرت پر نہیں گناہ تمہارے اوپر بیچ اس کے کہ اشارہ تنگ کرو تم کیا اشارہ کرو تم ساتھ اس کے خطبہ تم نثا خطبہ کہتے ہیں پیغام دکھا تھا تو عورتوں کا خطبہ اشارہ تنگ کر سکتے ہو یہ جائز ہے یا چھپاؤ تم اپنے دل میں دل میں کیا لاؤ وہ تما ل جانتا ہے اللہ تعالی بے شاہ تم ان کری بے تذکرہ کرو گے ان کے ساتھ کس وقت تذکرہ کرو گے دت کے وا بلا قیلا تو ان لیکن نہ وعدہ کرو ان کے ساتھ کس کا نکاح کا سر کہتے پوشیدہ بات لیکن مراد کیا ہے نکاح سری رکھو نہ وعدہ کرو نکاح سری کا مگر یہ کہ کہو تم بات مناسب بات مناسب مراد ہوئی تاریخ ہے کیا ہے وہ پہلے جو گزار چکی ہے وہی بنا بلا تعظم اور نہ پختہ کرو تم گرے نکاح دے یہاں تک کہ پہنچ جائے کا اپنے میاد پہ یا کتاب سے مراج ہے عدت اور اجل کا مانا اس کا انتہا میاد یہاں تک پہنچ جائے کتاب منہ ادت لکھی تھی اپنے ان اللہ ما فی ان یا تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والے حوصلے والے لا جناح علیکم متعلقہ عورتوں کے اقسام و احکام متلقا عورتوں کے اقسام و احکام بھائی ایک عورت ہے حق مہار کوئی مقرر نہیں ہے نکاح ہو گیا حق مہار مقرر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 مرد پہ مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا دنیا دار ہے تو اپنی حیثیت سے پوچھا جی غریب ہے تو اپنی حیثیت یہ اس وقت کا کہ حق مار مقرر نہیں تھی اور اگر حق مار مقرر تھی تو پھر کیا دینا پڑے گا آدھا حق مہار ٹھیک ہے نا اور اگر حق مہار مقرر ہے اور خلوت صحیحہ یا ہم بستری کے بعد تلاش دی تو پوری حق مہار ہے یہ پڑا ہے دیکھو متعلقہ اور تو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 اور رضو سے پہلے لم مقدر ہے اس کا تمسو پہ لم یہاں لگے گا تو لہذا معنی کیا ہوگا تمسو ہونا و لم تف رضو رنا پڑے گا میں کیا ہوگی و لم نہ تو ہاتھ لگایا اور نہ مقرر کیا تم نے ان کے لیے حق ماہر کو آگے تمہیں او باؤ اور لم مقدر حق کے ذریعے وہ مت ہونا ان کو متا کپڑوں کی پوشاک دو یا متا کرو کہیں ایسے نہ ہو کہ شیا گیا متتے ہوں نہ متا کرو اللہ تعالی بچائے میں مشہد گیا ایران کا بہت بڑا شہر ہے تو ہم نے وہاں دو راتیں رہنی تھی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 وائن تلک قسم دو پہلا قسم ہے دوسرا اور اگر طلاق دو ان کو پہلے اس کے کے ہاتھ ہل تم نے ان کو حالانکہ تاکہ مقرر کی تھی تم نے کہ ان کے کیا حق مہار تو پھر کتنی آئے کیا بتایا تھا میں نے بس آدھا اس کا کہ مقرر کیا تم نے اللہ اونا مگر یہ کہ معاف کر دے کون عورتیں تم سے آدھا بھی نا نے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 وہ ہمیں طلاق دے کے نہیں بھاگیں گی تمہاری جو جنٹل مین گریج ویٹ عورتیں ہیں نا وہ طلاق دے کے بھاگیں گی غالب کرنا ایک قانون نا پاس کرنا ہاں ہاں جیسے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تو بھی گریج ویٹ میں بھی گریج ویٹ ایک انگریزی خاندے نے عورت کے ساتھ کیا لکھا کیا کہا کہ میں جو گریج ویٹ ہوں میری عورت بھی کہانی چاہیے کہتا ہے تو بھی گریجویٹ میں بھی گریجویٹ علمی مباحثہ ہو ذرا پاس آ کے لیے ایسا گریجویٹ جو ہے تو علمی تو یہ گریجویٹ اور تجربے تلاشے کے بعد جائے گی ہماری نہیں کی باقی دور اچھا جی یہ سمجھ آ نا اچھا ونتا ہوں اور یہ کہ تم بات کرو یعنی تم نے اگر ساری حق مار دی ہوئی ہے تو آدھی واپس نہ کوئی اچھی بات ہے زیادہ قریب سے تقوا کے اور نہ بھلاؤ تم فضیلت کو اپنے درمیان بے شک اللہ میں غسہ میرے عزیز یہ امور انتظامی کتنی آ گئے آپ کے سامنے تیرہ آ گئے نا اور نو پہلے چار پھر ہاں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 آپ کی نماز عصر رہ گئی تھی غزبۂ احذاب کے اندر کس غزبے میں احذاب کے غزلے کے اندر تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مشرقین کے ساتھ ہم لڑتے رہے اور اس لڑائی کے دوران پریشانی کے اندر ہم سے نماز عصر کی بھی رہ گئی مال اللہ ہو بوتا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آپ سے بھر دے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 تو جائز ہے نا بات دعا کرنی رادن کے لیے حضرت نے خود کی تو نماز گستاد مراد کیا ہے نماز دین اور کھڑے جو واسطے اللہ تعالیٰ کے آج کرنے والے آگے فرمایا اگر تم جنگ کر رہے ہو نا جہاد تو جہاد کے اندر دو صورتیں ہیں سمجھے جی بھئی ایک صورت تو وہی ہے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 بخاری کی کتاب تفصیر میں ہے کیا من الا اقدام ہے پر نماز پڑھو پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور رقبان یا درا لے کے گیا ہو یہ تو, تو اس وقت ہے جب اندیش آو دشمن کا لڑ رہو لیکن جب امن آ جائے تو پھر جیسے پڑھتے ہو نماز اسی طرح پڑھو پیدا امن تم جب امن ہو جاؤ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 ایسے ہے نا اپنا کیا ہے, زوجین کے لیے ہے نا رب شوہر شوہر نسر گی رت زو جہارا رو دان یہ شیر ہے ہمارا پارسی کا یہ ملتانی شیر نہیں یہ ہمارے اپنے اور شیر ہے اولاد ہے نا میت کی تو عورت کہہ لیتی ہے سوم آٹھواں سال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 اور میرے مال سے ان کو ہر کر آگے ہے پین خرا پس اگر خود نکلیں کس وقت نکلیں نکلے نیچلے کھلو چار مہینے دس دن کے بعد پہلے نہیں نکل سکتی چار مہینے دس دن کے بعد پس اگر خود نکلیں پر نہیں گناؤ پر تمہارے بیچ اس کے, کے کریں اپنی جانوں کے اندر کوئی نیکی کو نکاح کریں بلہ حاضی الحکیم والن مطلع متعم بل یہ حکم استحبابی ہے نیچے لے کھلو یہ حکم استحبابی ہے پہلے میں نے عرض کیا تھا وہ جس عورت کی حق مار مقرر نہیں اور قبل مسیث طلاق دی گئی ہے اس کے لیے متا کیا تھا اور ان کے لیے متا کیا ہے باقی سب طلاق بھی عورتوں کے لیے متاب ہے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 وہ مجھے کہنے لگے استاد جی آپ نے بڑی مہربانی کی ہے حالانکہ بعض مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی دیتے ہیں ایک ہی نہیں دیتے میں نے کہا بابا میں نے متعم دل بارو سے کیا ہے کہ بیوی کو, تل... کو جوڑا دے دے استاد ہے تو آپ خوش ہو گئے ہیں آخر آپ کو پیسے بہت ملے <laughs> تو ایک مروعہ کا آدمی کرے ملازمین کے ساتھ کگال کا جو بھئی اچھا اور واسطے طلاق دی عورتوں کے نبا دینا ہے موافق دستور کے حق کا نالا مستقین وہاں حق کا من واجب کیا تھا ادھر حق کا من ثابت لکھو چونکہ مستحب ہے نہیں تھا ثابت اوپر مستقین کے اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ واسطے ہمارا پنجا کام تھا تم سمجھو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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اسلحی بیان ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام